تبارک الذي الزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اب سورة نسا کی آیت امبر گیارہ سے متعلق شروع کر رہے ہیں وراست کے حوالے سے شریعت نے جو احکامات عطا فرمائے ان کا بڑا جامع بیان اس مقام پر آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں دو تین باتیں تمہید کے طور پر سمجھنے کیونکہ تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے غراست کے حکامات اللہ نے عطا فرمائے بہت توجہ کیجئے گا نماز کا حکم اللہ نے دیا مگر اس کے اجزاء اور تفصیلات قرآن نہیں بتاتا زکوات کے بارے میں تفصیلات نہیں بتاتا لیکن وراثت کے بارے میں جزیات کو اجزاء کو اللہ تعالی نے خود قرآن میں بیان فرمایا اللہ اکبر نماز زکات وغیرہ کی تفصیلات حضور نے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی اہمیت ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو مال اس نے چھوڑا اہل علم میں بیان فرمایا ترتیب کیا ہے نمبر ایک اس کا کفن وغیرہ اس پر جو اخراجات وہ ادا کیے جائیں پھر اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے پھر اگر اس کے ذمے وصیت ہے تو اس پر عمل کیا جائے پھر جو بچے گا وہ ترکہ ہے جو وہ رسا میں تقسیم ہوگا تو کفن وغیرہ کے اخراجات اور دفن کے نمبر دو قرض کا ادا کرنا نمبر تین وسیعت پر عمل کرنا نمبر چار اب جو بچا وہ رسا میں تقسیم ہوگا آیت نمبر گیارہ میں اولاد اور ماں باپ کے حصے اور آیت نمبر بارہ میں شوہر اور بیوی اور ایک خاص کیٹیگری کلالہ لا آگے ذکر آئے گا اس کے حوالے سے بیان آیا ہے اور ایک گزارش میں کر دوں ہم ترجمہ کریں گے مختصر وضاحت کے ساتھ جب یہ معاملات پیش آئیں تو ہمیں علما سے مفتی کرام سے لکھ مسئلہ معلوم کر کے شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے ان احکام کی کیا اہمیت ہے وائد نمبر تیرہ و چودہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے بعد واضح ہوگی یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں وسیعت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لِلذَكَرِ مِثْلُحَذِّ الْاُمْتَيَن بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے بیٹے کا حصہ ڈبل ہے بیٹی کے مقابلے میں فائن پھر اگر وہ بیٹیاں ہوں فوقت نہ تئین دو سے زیادہ ثلوثا ما ترک تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی حصہ ہے جو وارث نے چھوڑا دو سے زیادہ بیٹیاں اور فقہ نے احدیث کی تفصیل میں لکھا کہ دو ہی ہوں تب بھی یا دو سے زیادہ ہوں بیٹیاں تب بھی دو تہائی ان کا ہوگا جو وارث نے چھوڑا اب اپ گنتے جائے گا اتنا اتنا ہوگا تو جو بچے گا وہ کہاں جائے گا پھر وہ باپ کی طرف سے رشتہ پھر کچھ بچا تو ماں کی طرف سے میں جائے گا وہ پھر تفسیرات علماء سے پوچھئیے وان کانت واحدتن فلہم نص اور اگر ایک ہی ہو بیٹی تو اس کے لیے نصف ہے ولی ابا وہی لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد اور اس کے یعنی مرنے والے کے اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ون اپائنٹ سکس اس میں سے جو میت نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو اولاد ہے تو ون اپوائنٹ سکس ماں کا بھی اور باپ کا بھی فعلم یق اللہ ولد پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو وہ ورثہ ہوں اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں فلی ام مہس تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہوگا ون اپ آن ماں کا ون اپ آن تو باپ کا اپ آن ہو جائے گا وسیع یو سی بیہ او دین پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اس وسیعت کے بعد جو وہ کر گیا قرض کے ادا ہو جانے کے بعد توجہ اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا ہوگا چھٹا حصہ ماں کا چھٹا ہوگا تو باقی پانچ بٹا چھ وہ باپ کا ہو جائے گا کیوں جب باپ کا انتقال ہوگا تو یہ بہن بھائی جو اس کی اولاد ہوں گے باپ کے ان کو بعد میں مل جائے گا جتنا سمجھ آ رہا ہے اتنا بھلا باقی بار بار پڑھتے رہیں گے تو اور سمجھ آئے گا انشاءاللہ ایک اور اہم بات بمباد وسیعتی یوسی او ادین اس وسیعت کے بعد جو وہ کر گیا قرض ادا کرنے کے بعد میں نے جو ترتیب آپ کے سامنے رکھی جو امت کے فقہ نے بیان فرمائی اس میں قرض پہلے ہے وسیع بعد میں یہاں کیا لکھا ہے وسیعت جو کر گیا قرض ادا کرنے کے بعد ایسے کیوں جس کا قرض ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا وہ تو گھر تک پہنچ ہی جائے گا وسیعت جس کے بارے میں کی اچھا وسیعت غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے پڑھائیں البقرہ میں اور ایک تہائی کی حد تک وسیعت ہو سکتی ہے ایک تہائی کی حد تک غیر وارث کے لیے تو جس کا تو قرض ہے وہ تو گھر کے چکر بھی لگائے گا پوچھ لے گا پتہ بھی نہیں ہے تو اس کی اہمیت کے بیان کے لیے وسیعت کا بیان پہلے ہے اور قرض کا بیان بعد میں ترتیب میں قرض ادا کرنا پہلے اور وسیعت پر عمل بعد میں مگر احمیت کی وضاحت کرنے کے لیے وسیعت کا بیان پہلے قرض کا بیان بعد میں آبا اکم و ابنا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں تو معلوم نہیں ان میں کون تمہیں تمہارے لیے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے خالق تو اللہ ہے نا اس کو پتا ہے کس کا معاملہ زیادہ بہتر ہے کون نفع کے اعتبار سے زیادہ نزدیک تر ہے اللہ بہتر جانتا ہے اگلے الفاظ یہ وراثت کے احکامات کے بارے میں اللہ کا انداز دیکھے من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اسی لیے علما علم الفرائس کہتے ہیں وراثت کے احکامات کے علم کو اللہ اکبر اور ہم لوگ کتنا لائٹ لیتے ہیں اس کو عم اللہ علیم الحکیمہ بے شک اللہ تعالی خوب بن رکھنے والا حکمت والا ہے اب شوہر بیوی کے تعلق سے وراثت کے حصوں کا بیان کا ازواج علم یق اور تمہارے لیے شوہر تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو فان لہن ون فلکم رب پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں ایک بٹا چار ہوگا upon اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا شوہر کو اور اگر اولاد ہے تو ون اپون فور مما ترک جو وہ چھوڑ جائیں ممباتی وسیتی یو سین او اوین اس وسیعت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض ادا کرنے کے بعد یہ تو شوہر کا ہوا اب بی بی کا جب آئے گا تو وہ اور کم ہو جائے گا بات واضح ہے بال ہن نہ روب مما ترک تم علم یق الکم ولد اور اس میں سے ان کے لیے ہی ون اپون فور حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہوم ولادم پھر اگر تمہاری اولاد ہو فلہمنا الثمون مما ترکت من بعد وصیت توصونا بها او دین اس میں سے ان کا 8واں حصہ 1/8 ہوگا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد یہ زوجین کے شوہر بیوی کے تعلق سے حصوں کا بیان اب ایک خاص کیٹیگری کا بیان وان کان رجل یورث کلالتا او امراۃ اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے کلالہ کون ہوتا ہے جس کے اوپر ماں باپ نہ ہو جی، نیچے اولاد نہ ہو نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے بہن بھائی اس کے ہیں اس کے تعلق سے بیان ہے اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلا ہے ولا او اختن اور اس کے بہن بھائی ہوں فلی کل واحد منہ مس تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا 1 اپون ف ان کان اکثر کا پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہو فہم شرا کا تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا یہاں ایک نقطہ اور نوٹ کر لیں یہ ایسے بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں شریک ہوں جن کی ماں شر... مشترک ہو ایک شخص کی... کا نکاح ہوئے خاتون سے اس کی کچھ اولاد ہے اور اس شخص نے اس خاتون کو طلاق دے دیا اس کے انتقال ہو گیا اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہوا وہاں بھی بچے پیدا ہوئے دوسرے شوہر سے اب یہ بچے جو ہیں ان کی ماں مشترک ہو گئی یہ ان کا بیان ہے جو ماں شریک بہن بھائی ہوں ایک اور کیٹیگری پھر دوسری ہوگی باب شریک یا جو حقیقی بہن بھائی وہ نقطہ اس صورت کے بالکل آخر میں آئے گا انشاءاللہ اللہ ممبادی وسیع یوسا او ادین اس وسیعت کے بعد جو کر دی جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد غیر موار بشرطے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے یہ وسیعت کے معاملات میں ان امور میں کوئی نقصان کسی کو نہ پہنچایا جائے وسیعت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حلم والا ہے مجھے پورا اندازہ ہے کہ ترجمے اور تھوڑی سی تشریح سے بہت ساری باتیں تو یاد نہیں ہوئی ہوں گی لیکن اتنا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ حصے متعین فرما دی اتنا تو کلیئر ہے نا اب ہم علماء سے سیکھیں گے اور جب مسئلہ پیش آئے تو علماء مفتیان کرام سے معلوم کر لیں گے اب اگلی دو آیات میں شدت دیکھیے اللہ کی طرف سے جو آ رہی ہے ان احکام کی حساسیت کے حوالے سے ہمارا معاملہ کیا ہے ہڑپ کر جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں کس قدر بڑی بات آ رہی اندازہ کریں دل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان وراثت کے احکامات کو اللہ کہتا ہے یہ میری حدود ہیں وہ تو اللہ رسول ہوں اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا یو ہو جنات اللہ اس جنات یعنی باغات میں داخل فرمائے گا تجرین خورینا جن کے نیچے نہرے جاتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وزاود اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان احکامات پر عمل کرے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت اس کے برعکس کیا ہے اللہ رسول حدودہ اور جو اللہ تعالی اور اس کے تعالیٰ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ حدود سے بڑھ جائے گا تجاوز کرے گا نارن اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا خالدیحا اس میں ہمیشہ رہے گا ولہ عذاب و محین اور ان لوگوں کے لیے اور ایسے شخص کے لیے ضلیر کر دینے والا عذاب ہوگا اشطفر اللہ ہم لوگ وراثت کے معاملات کو ہلکا لیتے اللہ جنت اور جہنم سے ان معاملات کو جوڑ رہا ہے ان احکام پاس پاسداری کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ اور ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے جہنم کا ڈراوا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اگلی دو آیات میں زنا کے حوالے سے ابتدائی جو حکم آیا تھا اس کی سزا کے تعلق سے وہ بیان ہے وہ سنتے ہیں اور پھر یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اس کی طرف اشارہ کریں گے ان شاء اللہ تمہاری میں سے جو کی مرتکب ہوں ارب کم بس ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے چار فن شہید ہن فلبیوتی پھر اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو ہفتہ و اسا هن یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے او یجعل اللہ لهم سبیلا یہ اللہ تعالی ان کے لیے کو راہ نکال دے اگر یہ بدکاری کے مرتکب عورتیں ہوں تو ان کے بارے میں بتایا کہ چار گواہ گواہی دے تو ان کو روکو گھروں میں اور یا تو ان کی موت کا معاملہ یا اللہ کو راستہ نکال دے یہ اول اول حکم تھا بعد میں زنا کی سزا کے احکامات آگئے غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے جرم ثابت ہو جائے سو کی سزا سورۃ نور ایت اور شادی شدہ مرد یا عورت جرم کا ارتقاب کرے زنا کا اور جرم ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا ہے اسٹوننگ یہ تورات میں بھی تھی ہماری شریعت میں بھی ہے اور بخاری شریف اور دیگر آحادیث کی میں وضاحت موجود ہے غیر شادی شدہ زانی کے لیے سوکوڑوں کی سزا سو دو اور شادی شدہ زانی مرد یا عورت ہو تو اس کے لیے رجم کی سزا یہ سخت سزائیں کیوں تاکہ اس گندگی کے ڈھیر سے اور گندگی کے کام سے لوگ بچے آبرو محفوظ ہو گھرانے محفوظ ہوں اور معاشرے پاکیزہ رہ سکے وہ حکم بعد میں آیا وہ ناسک ہے ایبروگیٹنگ اور یہ حکم منسوخ لدان یا مِنْكُمْ من کمف آدو ہوما اور تم میں سے جو دو افراد مرتکب ہوں اس گناہ کے تو انہیں ایزا دو کوئی تکلیف پہنچا کو سزا دو فیمتابا و اسلحہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو امن گاہ کان طبا ابھی شک اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمانے ہم فرمانے والا ہے ایک ہے کہ بھی اول دور بعد میں کی کے تو یہ باتیں یا یہ احکام منسوخ سمجھے جائیں گے اب توبہ کا بیان ایک وہ توبہ ہے جو اللہ فرماتے میں ضرور قبول کروں گا سبحان اللہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اللہ کے ذمے اس نے کیا ہے کہ توبہ قبول فرمائے ان لوگوں کی جو نادانی میں برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں ثم من قریب پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں يتوب اللہ علیہم پس یہ لوگ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ خیال اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ خوب رکھنے والا حکمت والا ہے گنا ہو گیا فوراً پلٹ آئے احساس ہو گیا فورن پلٹ آئے اللہ فرماتا ہے یہ توبہ قبول کرنا میرے ذمے ہے اللہ جو چاہے اپنے ذمے قرار دے سکتا ہے وہ جو چاہے سو کرے ولی ستیب اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گنا کرتے رہتے ہیں حبتا اذا حضر تبت العام تو وہ کہے کہ اب میں توحبہ کرتا ہوں ولین یم نہ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مر جاتے حالت کفر میں یعنی موت سے پہلے پہلے تو تو توبہ کا موقع موت سامنے آ غرق ہوتا فرون ایمان لا تھا اس میں پڑھیں گے اس وقت انجام سے بچائے کہ ہم حسرتے کریں آج آج کا کا کا موقع ہے آج مانگنے کا موقع ہے آج رجوع کا موقع ہے اللہ مجھے اور آپ کو نہ کی کی ان کی توبہ قبول ہوتی جو مر جاتے حالتے کو فرمے لهم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک آزاب تیار کر رکھا ہے پھر الذین آمنوا ائ جو ایمان لائے ہو لا یحل ام تریث النساء کرھا تمہاری لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ زمانے جہلیت میں ایک شخص کی بیوی ایک شخص کی بھاوچ کہی ہے یعنی بھائی کی بیوی اگر اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھاوچ کا مال ہڑپ کر جاتا یہ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے استغفر اللہ کوئی بھتیجے اور بھتیجی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ نہیں تمہارے لیے حلال ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی آج بیٹیوں کا مال ہڑپ کر جانا بہنوں کا مال ہڑپ کر جانا بھتیجیوں کا مال ہڑپ کر جانا بھاوچ کا مال ہڑپ کر جانا اپنے پیٹ میں گویا کہ جہنم کے انگارے بھرنے کی بات ہو رہی ہے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے سفر اللہ اللہ محفوظ رکھے فرمایا ولابو با آئی تم ہن اور انہیں مت کے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے گے کیا مطلب کہ طلاق دی پھر رجوع کر رہے ہیں اور اب فارغ نہیں کر رہے مراد یہ کہ معاملہ ختم نہیں کر رہے حالانکہ معاملہ چل نہیں رہا ہے زمانے جہلیت میں ہوتا تھا مقصد کیا تھا کہ عورت مجبور ہو کر خود ہی مال چھوڑنے میں تیار ہو جائے یہ ظلم کرنے کے لیے بیوی کو رو کے رکھنا یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے ایسا مت معاملہ کرو کہ روکو اور ان کے ساتھ زیادتی کرو اللہ بفا شتی مبینہ اللہ یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں کھلی بے حیائی کا معاملہ کرے تو سرزنش وغیرہ ہو لیکن تم تو ظلم نہ کرو اگلا حصہ آئے کریمہ کا بہت دل کے کانوں سے مردوں کو سننا چاہیے توجہ کیجئے گا وہ آشرو ہم اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرو سادہ جملہ کس کا حکم ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو کیوں ان کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے حجت الوداع کا موقع نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اللہ سے ڈرنا اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ کا نام لے کر تم نے بیویوں کو حلال کیا ان کے بارے میں تمہیں کل اللہ کو جواب دینا ہے یہ اللہ سُحان و تعالیٰ فرما رہا ہے مزید ایک اور ہدایت گھر کی زندگی کے لیے فعین کری تم نفاسا تک رہو شہ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو وجہ اللہ فيه خیر کثیر اور اللہ تعالی اس میں بڑی بھلائی رکھ دے سبحان اللہ ایک ادا پسند نہیں اتی تلاش کرو گے دوسری ادا پسند آ جائے گی ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں سوچے اس اللہ کی بندی نے اپنی ماں اپنے باپ اپنے گھر اپنی بہن اپنے بھائی سب کچھ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیے کس قدر بڑا اس کا ایثار ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے اگر ایک ادا پسند نہیں اتی تلاش کرو گے دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی جوڑ کی ملاقات کی بات ہمارا دین اس کی تعظیم دیتا ہے و ان ارت تمستبدل الزوج مکانا زوجین اور اگر تم بدل لینا چاہو ایک بیوی کے جگہ دوسری بیوی واتی تم احدن قن طرا اور تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ دے رکھا ہو مال دیا سب کچھ دیا خوشی خوشی فلاں تو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا اتا عدو نہ و اثم مبینہ کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور کھلا گنا کرتے ہوئے اللہ اکبر اگر طلاق کا ارادہ کری لیا کہ اور نکاح تم کرنا چاہتے ہو تو اس بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو خوشی خوشی دیا وہ مالک ہو گئی واپس نہ مانگنا اللہ اکبر ایسے ظالم لوگ ہیں لسٹیں بناتے ہوئے کہتے واپس کرو واپس کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحفہ دے کر واپس مانگنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کتا عجیب مثال کتا قے کرے اور چاٹنا شروع کر دے ایک تو کتا اور اس کی قہ کو وہ چاٹے کتنی کراہیت آئی جتنا یہ گندا ہے اتنا یہی بھی یہ بھی گندا ہے کہ تم نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور تم نے خوشی خوشی اس کو توحفے دیے اب تم واپس سوال کرو تو کسی کتے کی طرح قہ چاٹنے کے برابر ہے اللہ اکبر ایسی زبر ایسی مثال دے کر حضور نے ہمیں ہلا دیا ہے سمجھانے کے لیے اللہ اکبر وق فت خدون با با اور تم کیسے وہ واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے تم نے تعلق قائم کیا خوشی خوشی تم نے نکاح کیا کیسے تم یہ واپس لیتے ہو مِنْكُمْ اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا تھا زندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا یہ پختہ معاہدہ کر کے تم نے ان سے تعلق قائم کیا تو جو دے چکے سو وہ ان کا ہو چکا ولا تن کا با اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو الا ما قد سلف مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا زمانے جہلیت میں باپ کی سوتیلی ماں سے معاذ اللہ باپ کا انتقال ہو گیا یا کچھ معاملہ ہو گیا تو سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے گندہ عمل تھا قران نے रोका اور منع کیا انه كان فاحشتا و مقتا بیشک بے حیائی اور غضب کی بات تھی و ساء السبيل اور بڑا برا راستہ تھا اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرم خواتین کا ذکر کیا وہ خواتین جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ابدی طور پر جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا حرمت ہے ان کا بیان حرمتم بنا تو کم و اخوات تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری, بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات بناۃ اور بھتیجیاں وبنات بناۃ اور بھانجیاں وہ ام محاط کم اللہ تی اردا ار تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور اخواتی دودھ شریک بہنیں حضور نے فرما علیہ السلام جو رشتے نصب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضا دودھ پینے کے معاملے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں اور کیا کیا حرام کیا گیا کون سی عورتیں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ ام محا تما اکم اور تمہاری ساسیں یعنی ساس کی جمع ساس ساسیں اور ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا و ربا اکم اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے اللہ جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی اب ان بیٹیوں نکاح نہیں ہو سکتا کسی اور شوہر سے تھی یعنی اس خاتون کی ان بیٹیوں سے جن کی ماں سے تم نے نکاح کر لیا تعلق قائم کر لی ان سے بھی نکاح حلال نہیں تکون دخل تم بہننا بس اگر تم نے ان سے صحبت اختیار نہیں کی فلاں جنا علیکم تو پھر ان بیٹیوں سے کرنے میں کوئی حرج نہیں جو کسی اور شہر سے جمع کرو دو خواتین جو آپس میں بہن کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی یہ وہ خواتین جن سے نکاح حرام کرار دے دیا گیا مگر جو پہلے ہو گیا جو پہلے ہو گیا تو وہ ہو گیا اب یہ حرمت برقرار رکھی جائے سنت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو تھوڑی وسعت دی ہے دو خواتین جو پھپی اور بھتیجی ہوں یا دو خواتین جو خالہ اور بھانجی ہوں بڑا قریبی رشتہ یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں بیق وقت نہیں رہ سکتی سنت قران کی تشریح کرتی حضور نے اس حکم میں وسعت عطا فرمائی ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ سبحانہ و بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے تاکہ اللہ کی توفیق سے قرانی حکیم کے چار پاروں کا بیان مکمل ہوا۔ سورۃ النساء کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 24 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما لم الا ما ملكت ايمانكم اور خامند والی عورتیں بھی حرام ہیں سوائے وہ کہ جن کے مالک تمہارے دائے ہاتھ ہو جائیں یعنی وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ہم نے کلام کیا تھا کہ سور نساء میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی ہے اور پچھلی آیت کریمہ ای جو آیت نمبر 23 کا ہم نے مطالعہ کیا اس میں ان خواتین کا ذکر تھا جو محرم خواتین ہیں اور ابدی حرمت ہے یعنی ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا جیسے کہ ماں ہے بیٹی ایک شخص کی اب جو ذکر آ رہا ہے یہ عارضی محرم خواتین کا یعنی ایک خاتون ابھی کسی شخص کے نکاح میں ہے تو اس خاتون سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہاں اس شخص کا انتقال ہو جائے تو یہ بیوہ ہو جائے گی یہ طلاق دے دے شخص اس خاتون کو تو یہ عدت کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم کہیں اور نکاح کر سکتی ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے عارضی محرم و محسنات منم نسا اور خاوند والی عورتیں یہ بھی حرام ہیں جب تک یہ خاتون کسی کے نکاح میں اللہ مام ملک ای سوائے وہ کہ جو تمہاری ملکیت میں کنیزے ہیں غلاموں اور کنیزوں کے متعلق احکامات تفصیلی ہیں اور وہ اپنی جگہ آہل علم نے بیان فرمائے ہنگامی حالات جنگی حالات کے ذیل میں جو پرنس آف وار یعنی جو قیدی ہاتھ آئیں ان کے بارے میں شریعت نے تعلیم آ فرمائی غلام اور کنیزوں کے بارے میں وہ احکامات اپنی جگہ اہل علم بیان فرمائے ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَوْا اور ان کے سوا سب عورتیں تمہاری حلال کی گئی ہیں کچھ کی پابندی بتا دی گئی باقی خواتین جن سے تم چاہو نکاح کر سکتے ہو ہوشر تھے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے یہ چاہو محسنین نکاح کے تحفظ میں لانا غیر مصافقین نہ کہ محض حوث پورا کرنے کے لیے نکاح کا معاملہ ایک زندگی بھر کا معاہدہ ہوا کرتا ہے اور ایک مضبوط معاہدہ ہوا کرتا ہے محض خواہشات کی پیروی یا خواہش کی پیروی اور اس کی تکمیل ہی مقصود نہ ہو نکاح کے تحفظ میں لانا جس میں ایک مرد ایک عورت سے جب نکاح کرتا ہے تو اس کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے زندگی بھر نبھانے کا معاملہ عہد اس اس کرتا ہے یہ تحفظ نکاح کا اس میں لانا مقصود ہو محس حوص پوری کرنا یہ مقصود نہ ہو فمستمتعتم بھی منہن پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کرے مراد تعلق قائم کرے فآتوہن اجورہن فریضا تو ان کو ان کے کی مقرر کیے ہوئے محر دے دو مراد یہ ہے کہ یہ نکاح کا مندر تم نے ماندھا اب شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے اس میں حق میں محر کا حق بھی شامل ہے پہلے بھی ذکر آ چکا ولا جنا علیکم فیما کورا وہی تم بھی ممبا عدل فریب و تم اس میں کچھ گنا نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد یہ بات بھی پہلے آ گئی ایک مہر مقرر ہوا اب بیوی بی کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے خاصا معاف کر دیتی خوشی خوشی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے کہ شوہر کوشش تو کرے کہ وہ مہر ادا کر ہی دے زبردستی معاف کرانا جائز نہیں خوشی خوشی خاتون چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس کو کھایا بھی اس سے استفادہ بھی کیا سکتا ہے ان اللہ کان علیما حکیمہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب رکھنے والا بہت حکمت والا ہے و من لم یستطع منکم طولن ان ینکح المؤمنات اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھے کہ وہ آزاد مسلمان بیویوں سے نکاح کرے یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت جو نہ رکھتا ہو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فمیم ماں <الْمُؤْمِنَان> تو جو مسلمان کنیز تمہاری ملکیت میں ہوں ان سے نکاح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے ایک ذکر ابھی آگے اور آئے گا. لیکن ذہن میں رہے کیا بتایا جا رہا ہے جو عام آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو بہرحال وہ مسلمان کنیز جو تمہاری ملکیت میں آ جائے اس سے نکاح کا معاملہ ہو سکتا ہے ابھی ذکر آگے مزید آئے گا اس میں ایک علمی نقطہ بھی ہے لیکن ذہن میں رہے کسی عام خاتون کو قنیز بنانا یا کسی مرد کو غلام بنانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر اور یہ خرید و فروخت حرام ہے شریعت کے اندر یہ غلاموں اور کنیزوں سے متعلقہ جو احکامات اور معاملات ہیں یہ جنگی حالات کے ذیل میں جب ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے یہ اس سے متعلق احکامات ہیں آزاد مرد عورت کو غلام یا کنیز بنانا اس کی قطعان گنجائش نہیں تو یہ ذہن میں رہے ہنگامی حالات کے تناظر میں جنگی حالات کے تناظر میں یہ احکامات واللہ اعلم و بی ایمان اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے ممکن ہے کہ شخص اس شخص استطاعت نہیں رکھتا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اور ہو سکتا ہے وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کسی کنیز سے نکاح کر لے یہ گنجائش دی گئی لیکن یہ ان حالات میں جب یہ کنیزوں کا معاملہ موجود ہو عام حالات کے اندر تو نکاح کا پاکیزہ راستہ ہی عطا کیا گیا اسی کے ذریعے سے بندے کو اپنی ستری خواہش کو پورا کرنا چاہیے بعض وم تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو فن کے ہو نا تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو یہ ہے جو بات میں ارس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نکتہ بعد میں آنا تھا اب آ گیا. ایک تو وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں کوئی کنیز آ گئی شریعت کی تعلیم کے مطابق وہ تفصیلات اپنی جگہ تفاصیل میں مطالع کریں تو جس کی ملکیت میں کنیز آ گئی وہ شخص مالک تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے کوئی اور اگر نکاح کرنا چاہے تو اس مالک کی اجازت سے نکاح کرے گا کوئی اور اگر نکاح کرنا چاہے تو اس مالک کی اجازت سے کنیز سے نکاح کرے گا اور یہ بھی فوکہ نے لکھ دیا جب وہ نکاح کر لے گا تو اب یہ مالک اس سے یہ خواہش کو پورا کرنے والے استفادہ نہیں کرے گا تو مالک کی اجازت سے کنیز سے نکاح کوئی اور کر سکتا ہے آگے اسمی فرمایا آ تو ہن اجور ہننا بالمعروف اور ان کو دے دو ان کے مہر بھلے طریقے پر جب نکاح ہوگا تو مہر ادا کرنا ہوگا وہ تم ادا کر دو محسناتین غیر مسافیہاتیوں ولا متختی اقدام نکاح کے تحفظ میں لانے والیاں ہوں اور آنے والا ہوں اور نہ کہ حوث پوری کرنے والیاں ہوں اور نہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں چوری چھپے کا معاملہ نہیں ہوگا جب نکاح ہو رہا ہے تو تحفظ نکاح ملانا ہوگا محض خواہش کو پورا کرنے کا معاملہ نہیں گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے یہ ٹیشو پیپر کا استعمال نہیں یہ معاہدہ زندگی بھر کا اور یہ کوئی چوری چھپے آشنائی کا معاملہ نہ ہو چوری چھپے تو غلط کام ہوتا ہے نکاح کا تو اعلان ہوا کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا نکاح نکاح کا اعلان کرو فعیدا فن اطین بتم بس جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا ارتقاب کرے ماہ المحسنا تم من آداب تو ان پر نسٹ سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے اس کی کچھ تفصیل ہے سور نساء کے بیان میں یہ بات آئی تھی کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر ذنا کرتے کاب کرے تو سو کرڑوں کی سزا سور نور کی آئے نمبر دو میں اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے کاب کرے ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا ہے یہاں کنیزوں کے تعلق سے بتایا گیا اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو آدھی سزا ہوگی اور وہ پچاس کوڑوں کی سزا بیان کی گئی ہے باقی تفصیلات کا موقع نہیں ہے ضرور آپ تفاصیر کا مطالعہ کیجیے اور آلے ان سے سیکھنے کی کوشش کیجیے ذالک لمن خشیل آنتا مین کم یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کی تکلیف میں پڑنے سے ڈرے یعنی مراد یہ ہے کہ کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ مبتلا ہو جائے گا بدکاری میں تو وہ گنجائش دی گئی کہ مالک کی اجازت سے کنیز سے نکاح کر لیا جائے تم میں سے کوئی اگر یہ اندیشہ کرے تو اس کو اجازت ہے وہ ان تصبرو خیر اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہاری لیے بہتر ہے بہتر بات تو وہ ہے کہ کسی آزاد اور ہی نکاح کا معاملہ کیا جائے واللہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بہت بچنے والا نہایت اور فرمانے والا ہے رک کر ایک بات کی وضاحت میں کر دوں یہ دور ترجم قران کا سلسلہ تو مختصر ہے چنانچہ اشارت کچھ کا بیان ہی مقصود ہوتا اور اسی کا امکان ہوتا ہے لیکن کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں تو ظاہری بات ہے 14 صدیوں سے امت موجود ہے اور امت کے علماء نے ان سارے سوالات کے جوابات دیئے ہیں اور وہ اشکالات اگر آرہیں ذہن میں تو علماء سے رجوع کریں تفاسیر کا مطالعہ کریں اور جو ادھر ادھر دائیں بائیں سے حملے ہوتے ہیں دین دشمن لوگوں کے طرف سے اللہ تعالی ان فتنوں سے میری آپ کے ہم صف کی حفاظت فرمائے اللہ علماء حق سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے اور دین کو اخلاص کے ساتھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لئے بیان فرما دے یعنی احکام کو وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے اللہ تعالی نے ہدایت کے سسرت انبیاء کا آدم علیہ السلام کے دور سے شروع کیا جو جو نیک لوگوں کو ہدایت اللہ نے عطا فرمائی انہی کی تاریم وہ تمہیں عطا کر رہا ہے وہ یتوبا علیہ کم اور تاکہ اللہ تم پر نظر کرم فرمائے و اللہ علیہ الحکیم اور اللہ تعالیٰ رکھنے والا بہت حکمت والا ہے اللہ یتوب علیہ <عَلَيْكُم> اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے یہ نظر کرم ہی تو ہے کہ اس نے نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے اتنی پیاری تعلیمات عطا فرمائی یہ اس کی رحمت ہی کا تو مدر ہے کہ اس قدر پیارے احکامات ہماری بھلائی کے لیے وہ عطا فرما رہا ہے یہ تو اللہ کا معاملہ لیکن وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں خواہشات کے غلام میں ان کا عالم کیا ہے بہ اعید تابعون شہادات اور جلو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلان عظیمہ کہ تم راہ ہدایت سے بہت دور پھر جاؤ ایک وہ لوگ جو آزادی آزادی کی باتیں کرتے ہیں جہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا نکاح کا بندھن توڑ دیا گیا اور مصائب میں اور نفسیاتی امراض میں وہ مبتلا ہیں اور ایک ہماری شریعت کے احکامات ہیں جو رب کائنات ہماری عفت اور پاک دامن کی حفاظت کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف چاہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کو لے کے چلے جائیں وہ جو دنیا پرست خواہشات کے وندے اور غلام ہیں یرید اللہ عفاق اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اسے خوب معلوم ہے کہ بندوں کی لمیٹیشن کیا ہیں تو اس نے احکامات وہ عطا فرمائے جن پر ہم سہولت سے عمل کر سکتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے یوسن دین تو آسان ہے اللہ خالق ہے مخلوق کا مخلوق کو وہ خوب جانتا ہے اس سے تخفیف اور آسانی کا معاملہ فرمایا وہ خلی قلسان و اور انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے خالق خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے جو مخلوق پیدا کی اس کی کمزوریاں لمیٹیشن کیا ہیں انہی سے مناسبت رکھتے ہوئے احکامات ہیں جو رب کائنات نے عطا فرمائے یا یوہ لدینا آمن اے وہ لوگو کو ایمان لائے ہو لا کلو اموالکم بینکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ اللہ انتقن تجارت انتظم من منکم سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو یہ مال و دولت کے بارے میں کمانے کے بارے میں بزنس کے بارے میں ٹرانزیکشن کے بارے میں رہنمائی عطا کی جا رہی ہے آپس میں باطل طریقے پر ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ ہمارا دن جہاں عبادات کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے وہی معاملات کے بارے میں ڈیلنگس کے معاملات میں کمائی کے معاملات میں آمدنی کے معاملات میں لین دین کے معاملات میں بھی رہنمائی عطا کرتا ہے باطل طریقے سے دوسرے کا مال نہ کھاؤ مالے حرام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مالے حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یہ صحیح مسلم شریف کی روایت اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو مال حرام کی ہر صورت سے اور شک ہر شکل سے محفوظ رکھے دوسری بات ہاں آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے اس میں بھی یاد رکھیں آ, اس میں بھی یاد رکھیں یہ رضامندی کا معاملہ ہوگا حلال کاموں کے اندر ایسا نہیں کہ حرام کام پر دو افراد رضامند ہو جائیں تو وہ حلال ہو جائے گا دو افراد کو جو ہے وہ زنا کرنے پر رضامند ہو جائیں تو وہ حل... قطعی معد اللہ حلال چیزوں کا معاملہ حلال امور کا معاملہ اس میں باہمی رضامندی سے تجارت کر رہے ہو تو کوئی حرش کی بات نہیں کرو اچھی بات ہے ولا تخلو انف اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو اس کی دو تراجم کیے گئے دو اعتبارات اس کی تشریح کی گئی ایک فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو خودکشی سے منع کیا گیا یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے بندہ خود اپنی جان کے درپے ہو جائے یہ خودکشی کرنا حرام ہے ہمارے دین میں دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو قتل نہ کرو یہ ساری امت جسد جیسا واحد ہے نا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری امت ایک جسم کی مانند ہے ایک آنکھ اس کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرے گا تو اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو وہ اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے اپنے جسم کو تکلیف پہنچا رہا ہے اپنے آپ کو یہ قتل کر رہا ہے تو خودکشی کی بھی ممانعت اور ناحک ایک دوسرے کو قتل کرنا اس کی بھی ممانعت بیکم بیشک اللہ ممانعتم رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے فائل داری کا اردوان و ظلم اور جوشس یہ کرے گا سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے نسلیہ قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے مکان رالی کا اللہ یا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے اللہ اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما ان تجتنبوا کبائر ما اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تم سے دور کر دیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ و ندخلکم مدخلا کریم اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے یہ موضوع کم کا کم تین مرتبہ قران میں آیا کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچتے رہو تو صغیرہ گناہ چھوٹی برائیاں اللہ تعالی مٹا دے گا معاف فرما دے گا اہل علم میں بیان فرمایا کہ ہر وہ برا عمل جس پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لانت کی ہو یا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان کی ہو وہ کبیرہ گناہوں میں شامل لانت کی گئی ہو یا دنیا یا آخرت کی سزا بیان کی گئی ہو ایسے تمام گنا وہ کبیرا گنا ہیں ان کے لیے سچی توبہ کرنا ضروری ہے اور ان سے بندہ بچتا رہے تو اللہ تعالیٰوں چھوٹی چھوٹی کو مٹا دے گا معاف فرما دے گا بنود کریما اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے مراد جنت اللہ کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور تمنا نہ کرو اس فضیرت کی جو اللہ نے تم سے باس کو باس پر آتا فرمائی ہے آگے مرد اور عورت کے تعلق سے شہر بیوی بی کے تعلق سے خاندانی زندگی کے تعلق سے کچھ رہنمائی آ رہی ہے۔ تو ایک اصولی بات بیان کی جا ہے۔ مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور دونوں کو الگ الگ مختلف کار عطا کیا ہے، صلاحیت عطا کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس اس بات کی تمنا نہ کرو اس بڑا فضیلت کی جو اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر عطا فرمایا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ اسی نے مرد کو بنایا اسی نے عورت کو بنایا۔ ہاں اصل میدان کون ہے؟ اصل میدان ہے روحانی ترقی کا اخلاقی ترقی کا خیر میں آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا آخرت کی فکر کرنے کا وہ میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھول دیا گیا فرمایا لبر جالی نصیب و مردوں کے لیے حصہ ہے اس کا جو انہوں نے اعمال کیے ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا ولیم نسا مکن اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا مراد اس کا ثواب ان کو ملے گا یہ جو روحانی ترقی اخلاقی ترقی خیر میں آگے بڑھنا یہ میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے ممکن ہے کوئی بیوی اپنے شوہر سے زیادہ نیک ہو جائے زیادہ بلند درجات حاصل کر لے عین ممکن ہے تو دونوں کے لیے یہ میدان کھلا ہوا ہے باقی عورت چاہے کہ وہ مرد بن جائے تو یہ غیر فطری بات ہے معاد اللہ یہ ہو نہیں سکتا نا اسی کے اس کے برعکس وائسی ورسہ چلے جائیے تو وہ جو اللہ نے اعتبار اعتبار سے سے کیا وہ وہ تو اللہ اللہ کا کا فیصلہ جو جو اختیار دیا مرد اور کو اس اس میدان کے اعتبار سے دونوں کے دونوں میں بڑھے فضل علیم شک اللہ تعالی ہر ہر بات کو خوب جاننے والا ہے کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار یہ ذکر پہلے آ چکا اور وراثت کے تعلق سے جو احکامات قران میں ان کا ترجمہ مختصر وضاحت بھی ہم کر چکے والذین عقدت ايمانکم فآتوہم نصیبہم اور جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو اس میں وہ ذہن میں رکھیے کہ جو ورثاء ہیں ان کے سے تو اللہ تعالی نے مقرر فرما دیئے اب غیر وارث ممکن ہے نا کسی کا دوست ہو دور کا رشتہ ہو کوئی کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو شریعت نے وسیعت کی گنجائش دی ہے غیر وارث کے لیے ایک تہائی مال ون تھرڈ کی حد تک وصیت کرنے کی گنجائش ایک بات اس کی طربی اشارت میں بتا دی گئی کہ جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان ہے کوئی وعدہ کر چکے ہو کوئی دوستی ہے کوئی محبت ہے تو تم ان کو ان کا حصہ دے دو تو وسیعت کا آپشن ہے ایک تہائی مال کی حد تک امن اللہ کان اللہ کل شعیح شہیدہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہر ہر بات پر گواہ ہے سب باتوں سے وہ خوب واقف ہے